کہا جاتا ہے کہ لوگ بغیر حجاب بغیر کپڑوں کے اٹھیں گے تو اللہ تبارک و وطالعہ اپنی قدرت سے ایسا انتظام فرمائے گا کہ وہ کوئی قسم کے شرم اور حیام میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی اللہ تبارک و وطالعہ اس قدرت کا مالک ہے کہ بورجس اس کے یہ ہے کہ بے ہجاب لوگ اٹھیں گے مگر ایک دوسرے کی شرم گاہ جس کا تعلو شرم اور حیا سے ہے وہاں قیامت میں لوگوں کی تزلیل کی تو نہیں بلایا گیا پر اللہ تعالیٰ اپنی قرت سے ایسا انتظام فرما دے گا کہ لوگ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ پائیں